السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بادشاہ باقی تمام سامعین خارن گرام برادرہ سلام حاصل ہیں ہمارے سلسلے دس کتاب دعوہ شریف میں سے درس نمبر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 خواہ خود کی مدد کے لیے پگارے کبھی بھی ہوتا ہے انسان خود کی مدد کے لوگوں کو بکھارتے ہیں یا کسی اور کی مدد کے لیے پگارے المستاگر میں دونوں معنی آتے ہیں ہاں جی یا خود کی مدد کے لیے پگارے لوگوں کو تو خود جو ہے مستغریس بھی ہے مستغاز مستغل اللہ بھی ہے اور کبھی خود دوسروں کی مدد کے لیے بغاتے ہیں جو بندہ مجبور ہے تو دونوں معنی میں آتا ہے کے معنی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 بالحقیقت اللہ ہی فریاد رسوں کا فریا فریادوں کا فریاد رس اور اللہ ہی مدد کرنے والوں کا مددگار ہے اور اللہ تعالی علیہ اطلاق جو ہے اللہ تعالی ہی کے پاسات تھے اللہ اطلاع یعنی اس کے لیے بھائی فلان کام میں اللہ مدد کر سکتے ہیں فلان میں نہیں کر سکتے فلان مشکل حل کر سکتے ہیں فلاں نہیں کر سکتے ایسا کچھ نہیں اللہ اطلاق اللہ تعالیٰ فریاد رس ہیں